بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحدہ صدق وادہ نسر والسلام حضم اللہ وصولۃ وسلم اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چالیس سے جری ماہجہ کی بائیسویں تاریخ ہے اللہ جل جلالہ ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کی برسات فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے استاد محترم شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب میں ہمارا درس تیسری فصل میں جاری ہے الحمد انبیاء کرام علیہ صلاحت وسلام کی دعوتوں اور ان کی زندگیوں میں اگر انسان سوچ و فکر کرے غور و فکر کرے تو مختلف عبرتیں انسان حاصل کر سکتا ہے ان عبرتوں میں سے ہمارے استاد محترم نے پانچ عبرتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں چار عبرتوں کا درس الحمد للہ ہو چکا ہے آج کے درس میں ہم ان شاء پانچویں عبرت کا ذکر کریں گے پانچویں عبرت کا عنوان ہے ان نقلا تہدیم احبطتا ولا کن اللہ یہ <يَشَا> آپ جسے پسند کریں یا محبت رکھیں جس سے آپ اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ولا اللہ یہ دی میشا بلکہ ہدایت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے دراصل یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی اس آرزو اور تمنا کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے چچا جنہوں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ان کا دفاع کیا اور ان کی حمایت کی ان کی حفاظت کی ان کے ایمان کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور ان کی بہت بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ ان کے چچا جہنم کے عذاب سے بچ کر مسلمان ہو جائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ایمان وہ نہیں لائے اگرچہ پیغمبر علیہ صلاحت و سے وہ محبت کرتے تھے اور ان کو سچا جانتے تھے لیکن قومی غیرت آڑے آئی جاہلی غیرت آڑے آئی اور وہ اسلام کی نعمت سے ایمان کی نعمت سے محروم رہے ولا رابطہ طبی عموماً وکافرن آج کے سبق کا جو دوسرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دوبارہ عنوان بیان کر دیتے ہیں انك لا تهدي من احببت اے میرے حبیب آپ جس سے محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ولکن اللہ يهدي من يشاء بلکہ اللہ جل جلالہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے ولا رابطه بين مؤمن وكافر کافر اور مؤمن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے اخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بہن انه يهدي من يشاء وانه ليس له من الامر شيء اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب حضرت سرورکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے ہدایت میرے اختیار میں ہے اور آپ کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ جل جلال فرماتے ہیں ان نقلا تہدیم تلا کن اللہ غدیم ایشا و عالم و بالمحتین یقیناً آپ جسے پسند کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جل جل جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں وہ و و اور کون ہدایت یافتہ ہے اور کسے ہدایت ملنے والی ہے اسے زیادہ جاننے والا اللہ ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر چھپن ہے اس معنی میں اور بھی بہت ساری آیتیں موجود ہیں اور اللہ تعالی جو کہ رحمت کا اور ہدایت کا سر چشمہ اور مرکز ہے اللہ جل جلال فرماتا ہے يُضِلُّ الحل يَشَاءُ وَيَهْدِي ددیم يَشَاءُ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے فلاں نفس کا عالیم حسرات تو آپ کی جان ان لوگوں پر پریشان ہو کر نہ چلی جائے یعنی آپ اتنے پریشان نہ ہوں کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں ان نلا علیم امبا یسنع یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہیں تو اس لیے آپ اپنے آپ کو مصیبت میں اور مشکل میں نہ ڈالیں ان میں سے کس نے مسلمان ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا اس کا اللہ جل جلال فرماتے ہیں کہ ہمیں علم ہے تو آج بھی میرے بھائیوں ہم جس دعوتی سلسلے میں مصروف ہیں اس کا مقصد کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے ہاں ہدایت کی راہیں دکھانا ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میری اور آپ کی ذمہ داری اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے بات یقیناً آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی پیغمبروں کے سلسلے میں حتیٰ کہ سردار کونین پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں آتا کیا گیا کہ وہ کسی کے دل میں نور ہدایت کو ڈال دیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دعوت حق کو پہنچانا ہے خلاص حق کی دعوت آپ نے پہنچا دی اور پھر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کماکر اور تراقید رابطہ کافرن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی عقیدے نے توحید اور وحدانیت کے عقیدے نے ہمیں یہ بات بھی بتلا دی ہے اور بہت ہی تاکید کے ساتھ بتلا دی ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے چاہے باپ بیٹا کیوں نہ ہو چاہے ماں بیٹی کیوں نہ ہو چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو مومن اور کافر ہو جانے کے بعد ان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے ایمان کا جو رشتہ ہے یہ تمام رشتوں پر غالب ہے ایمان اور کفر یہ حد فاصل ہے رشتوں کے لیے خونی رشتہ یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے اصل رشتہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان نمل و اتنے اخوا بھی مسلمان ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں پاکستانی ہونا لازمی نہیں ہے ہندوستانی ہونا لازمی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہی مسلمان ہوتے ہیں اور صرف پاکستانی ہی آپس میں بھائی, بھائی ہوتے ہیں بلکہ یہ بات غلط ہے کہ پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں کیونکہ پاکستان میں تو قادیانی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں تو آپس میں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اصل رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے دینی رشتہ ہے ٹھیک ہے سکھ آپس میں بھائی بھائی ہوں ہندو آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپس میں بھائی بھائی کب ہوں گے جب ہم مسلمان ہوں گے مومن ہوں گے. اسی طرح اللہ جلا جلا فرماتا ہے ولمون ولم تبادم اولیا اوباد اہل ایمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور اسی طرح اللہ جلا جلا فرماتا ہے ولدین کفر اباد ہھوم اولیا کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو تولنے کا جانچ پڑتال کرنے کا جو ترازو ہے وہ ایمان ہے اللہ جلجلالہ نلیہ السلات وسلام اور ان کے کافر بیٹے کے درمیان خونی رشتے کے بارے میں فرماتے ہیں یا نو ہو ان من سمنک اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے ان عمل ان صالح اس کا عمل غیر صالح ہے نیک نہیں ہے یہ کافر ہے اور کافر آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے جس اہل کو جس خاندان کو میں نے بچانے کا وعدہ کیا ہے اللہ جل جلال فرماتا ہے اس میں آپ کو یہ بیٹا شامل نہیں ہے اسی طرح ابراہیم علیہ صلاحت اور ان کے کافر باپ کے درمیان جو خونی رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ ایمانی رشتہ اول درجے پر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کا اپنے باپ سے تعلق ختم ہے وما كان ابراہیم علی ابیم ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا کرتے تھے وہ ایک وقت تھا اور اس کا وقت اللہ جل جل فرماتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے فلما تبین الہ ادولہ تبر امین جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے براعت اور بیزاری کا اظہار کیا ان ابراہیم حلیم اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کوئی سخت مزاج یا سرکش قسم کے آدمی تھے نازب باللہ نہیں بلکہ وہ تو بہت زیادہ رونے والے انسان تھے اور بہت زیادہ حلیمتبا انسان تھے لیکن ایمانی عقیدے نے ایمانی تقاضے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے خونی رشتے سے بیزاری کا اظہار کریں وہ قید علی کا بے اسی طرح میاں بیوی کے درمیان نلیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی لط علیہ السلاۃ وسلام کی جو بیوی تھی وہ گناہگار تھی اور اپنے شوہر پیغمبر لط علیہ السلاۃ وسلام کی دعوت کی مخالف تھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ دونوں جہن نمی ہے لوط اللہ مثلاً للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوت اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کی نلیہ سلاۃ والسلام کی بیوی کی اور لطف علیہ السلاۃ السلام کی اہلیہ کی عبادنا صالحین یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک صالح بندوں کے عقد نکاح میں تھی فخان عطا ان دونوں نے خیانت کی فلم یگنیانا من اللہ شع تو ان کو اس خیانت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا نلیہسلاسلام کی بیوی ہونا یا لوت علیہ و اسلام کی اہلیہ ہونا اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا وکیلت خلند نا رما داخلین اور ان کو کہا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیں اور اللہ جل جلال نے فرما دیا ہے کہ یہی مسلمانوں کا قائدہ ہے اور قانون ہے کہ ایمانی رشتہ اولین ترجیح ہے خونی رشتے پر ایمانی رشتہ مقدم ہے